إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پرورتگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے کے ابس کام کرے بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے زمین یہ خاتمہ کلام ہے اس کا رب اوپر کی قریبی آیات میں نہیں بلکہ پوری صورت میں تلاش کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ صورت کی تمہید کو نظر میں رکھنا ضروری ہے اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی ان نشانیوں سے ہر شخص بآسانی با حقیقت تک پہنچ سکتا ہے بشرتے کے وہ خدا سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے جب وہ نظام کائنات کا غور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حصہ پیدا کی ہو جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں جسے سے عقل و تمیز عطا کی ہو اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر بعض نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ضلعت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اندیائی نیلوبی ربی کم فب فیروبن ون ون مل ملک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ لے لوگوں کے ساتھ کر ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی اسی طرح یہی مشاہدہ ان کو اس بات پر بھی مطمئن کر دیتا ہے کہ پیغمبر اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر حق ہے خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وادے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے یعنی انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تصحیق اور تان و تشنی کے حدف بنے ہی ہیں قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھتی کسے کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم وَلَأُدَخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَوَابًا جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل زائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت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 یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد آقا اور غلام کالے اور گورے اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسا علیہ السلام عصا اور یدبیدہ لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام اندھو کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ موزے لائے تھے آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں اس پر آپ نے اس رکو کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا میں تو یہ لایا لا اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان فرمان لوگوں کی چلت پھرت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 وإن من أهل الكتاب لمن يُؤْمِنُ کٹ وَمَا بل ضلع وَمَا بل ضلع ضلع خوشین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 اصل عربی متن میں سابرو کا لفظ آیا ہے اس کے دو معنی ایک یہ کہ کفار اپنے کفر پر جو مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ دوسرے یہ کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ